نہیں اور نہ بنائے ہمارا باز باز کو اگر وہ پھر جائیں نازل کی گئی اور نہیں نازل کی گئی تو رات ان کے بعد ہی لاکوم بھی ہی علم ان تمہارے لیے اس کے بارے میں علم ہے دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کے متعلق مطلب تمہیں کچھ علم تھا ہاں لوگوں میں سے سب زیادہ محمل محمل لوگ دو سے <دوست>. زیادہ قریب لللہ زینا یقیناً وہی لوگ ہیں لام لینا تاکید کے اے رو نے نام سے ثانیہ نے دباو میں تل بھی سونا کیوں تم خلط مرض کرتے ہوز ہو بلیر علی شعیح اور وقالت من قالتمن کتابی اور کہا ایک گروہ نے قالت کہا پافتم پا ایک گروہ نے من اہل کتابی اہل کتاب میں تھے اہل نے ایک گروہ نے کہا آمین ایمان لے آؤ بل اس چیز پر ان ضلع جو نازل کی گئی لوگوں پر آمانو جو ایمان لائے وجہ نہاری دن کے شروع میں وجہ نہاری دن کے شروع میں اور کفر کر دو آخراہ اس کے آخر میں لعلہم تاکہ وہ یعن واپس لوٹ آئیں اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ جو چیز ایمان والوں پر نازل کی گئی ہے دن کے آغاز میں اس پر ایمان لے آؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو تاکہ وہ بھی واپس آ جائیں یہ پراپیکنڈا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم مسلمان ہو گئے اور شام کو مرتاد ہو گئے مسلمان بھی صبح دل سے نہیں ہوئے تھے ایسا کیوں کیا ایسا اس لیے تاکہ ہم باقی لوگوں کو کہہ سکیں وہ ہم بھی مسلمان ہوئے تھے دیکھا ہے ہم نے اسلام کو دیکھ کے ہی واپس مڑے ہیں یہ پراپے گنڈا کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے لاء الحمد تاکہ دوسرے جو پکے سچے مسلمان ہیں وہ بھی واپس ہوتا ہیں مطلب وہ کہے دیکھو یہ بھی اتنے سیاح بندے سمجھدار اور یہ مسلمان ہو کے انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اگر کچھ تو ہے نا انہوں نے کیوں چھوڑا ہے؟ کوئی تو وجہ ہے نا یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا <صح> ولا تو اور نہ تم ایمان لاؤ یا نہ تم مانو اللہ مگر لیمان اس کی تابع دین اکم جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے بات اسی کی مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرے قُلْ کہہ دیجئے اِنَّا هُدَى اللَّهِ قُلْ کہہ دیجئے اِنَّا الْهُدَى هُدَى اللَّهِ کہہ دیجئے کہ یقیناً ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اَنْ يُؤْتَى آحَادٌ کہ جو کچھ دیا گیا ہے آہدم کوئی ایک مثلا ماں او تھی تم اس کی مثل ہے جو تم دیے گئے یعنی یہ نہ مانو کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا پہلی بات انہوں نے کیا کہلے کتاب نے کہ جو کچھ ایمان والوں پر نازل ہوتا ہے یعنی اسلام اسلام پر ایمان لے آؤ دن کے شروع میں رات کو انکار کر دو دوسری بات ولا علی منتاب جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے اس کے علاوہ اور کسی کی بات نہ مانو تیسری بات انہوں نے کہی <تصفح> کہ تم نے یہ بھی نہیں ماننا کہ مثر ماں اوتی تم کہ کسی اور کو بھی کچھ ایسا ہی دیا جائے گا جیسا تمہیں دیا گیا یعنی کہ جیسی تم پر کتاب نازل ہوئی ہے یہ کسی اور پر بھی نازل ہو جائے یہ بھی نہیں ماننی wala مینا احید المسلہ ماں او تی تم سمجھ آ رہی ہے عبارت کی ولا مین اللہ او تی تم ہاں او یوہا یہ بات بھی نہیں ماننی او یا جو کم وہ جھگڑا کریں گے تم سے اندور ربی کم تمہارے رب کے ہاں یہ بھی نہیں ماننا کہ یہ تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف جھگڑیں گے کہ ہم نے ان کو اسلام شریعت کے بارے میں بتایا تھا پہلے کتاب کو یہ اسلام نہیں دائے مانے نہیں تو یہ بات تم نے تسلیم نہیں کرنی نہیں مطلب کہ اس بات کو تسلیم نہیں کرنا کہ ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن کسی کو گواہی دینے کا اختیار ہوگا یہ بات نہیں ماننی اعتقاد کے ساتھ کا تعلق ہے نا کل کہہ دیجیے کہہ دیجئے کہ یقینا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے شاہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے دیتا ہے وہ علیم اور اللہ وسرت والا سب کچھ جاننے والا ہے یکس بھی رحمت ہی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے والا صاحب اللہ جی صاحب ذروب بنا اللہ سے ہوتا ہے اسم فائد اور اسم مفعول میں یہاں پہ نہیں کتاب اور اہل کتاب میں سے بعض ایسا ہے ان تا امن ہو اگر تو اس کو امانت دے ان اگر تمن ہو تو اس کو امانت دے بتن پارن ایک خزانہ تو وہ ادا کر دے گا تیری طرف یعنی تجھے واپس لوٹا دے گا من ایسا ہے انسا من ہو اگر تک امانت دے بینار بھی لا يُعَدِّهِ تو وہ ادا نہیں کرے گا وہ دنار الی کا تجھ کو کچھ ایسے عمارت دار بھی ہیں کتاب میں سے ان کو خزانہ بھی دو نا تو واپس مل جائے گا اور کچھ ایسے بےمان بھی ہیں کہ اگر ان کو ایک دنار بھی دے دو تو وہ بھی واپس نہیں ملے گا علام دم تا علیہ کا جب تک وہ اس کے اوپر کھڑا رہے اس کے سارے چڑھ جاؤ پیچھے پڑ جاؤ پھر دینار واپس ملے گا وگر غالی ذالکہ یہ بھی انا ہم اس وجہ سے ہے قالو کہ کے انہوں نے کہا لیس علینا فی الین سبیل کہ ہم پر ان پڑھوں کے بارے میں کوئی راستہ نہیں ہے یعنی یہ جو امی ہیں مسلمان ان کے بارے میں ہم پر کوئی راستہ نہیں مطلب ہماری کوئی گرفت نہیں ہوگی امیوں کے ساتھ ہم جو مرضی سلوک کر لیں اللہ نے ہم سے نہیں پوچھنا کہ تم نے ان کے ساتھ اچھا کیا کہ برا کیا وہ یہ کہتے تھے اہل کتاب اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا کہ ان کو اگر خزانہ دیا جائے تو واپس کر دے اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کو دینار بھی دو تو وہ واپس نہیں ملے گا کیوں اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اُمّیوں کے بارے میں ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی لیسا علینا نہیں ہے ہم پر فتل امییین امیوں کے بارے میں صبیر کوئی راستہ کوئی باز پرس وہ یقولون علی اللہ الکاذبا اور وہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں وہ یقولون اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکاذبا جھوٹ وہ ہم یعلمون حالان کہ وہ جانتے ہیں بلا کیوں نہیں من اوفا بیہدھی جس نے اپنا وعدہ پورا کیا وتاقا اور لا سے ڈرا سن اللہ عب المطقین تو یقینا اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے ان اللہ دینا وہ لوگ مطلب یہ کہ جس نے خیانت کی اس سے خیانت کے بارے میں معاخذہ ضرور ہوگا بلا کیوں نہیں مواخذہ ہوگا ان کی بات غلط ہے ویروں کی بات میں ویسے ہی ان کے پاس امانت رکھوانے کی بات ہے کسی بھی کے پاس, کسی کے پاس, کسی کے پاس بھی. بلا کیوں نہیں من اوفا جس نے جو شخص پورا کرے ہی ان اللہ تو یقیناً اللہ تعالی یوحب المتقین تقوی والوں سے ڈرنے والوں سے محبت رکھتا ہے ان اللہ دینا دین وہ لوگ یشا جو خریدتے ہیں بیاہد اللہ اللہ کے عہد کے بدلے وہ ایمان اور اپنی قسموں کے بدلے سمنن کلیلہ تھوڑی قیمت جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عبض تھوڑی قیمت لیتے ہیں الا وہ لوگ لا خلا قل فلاخرا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں لاخلا کلا ہم نہیں ہے ان کے لیے کوئی حصہ فی الآخراتی آخرت میں ولاقلی محم اللہ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا ولا اندر الہم یوم القیامتی اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا ولا یوزیم اور نہ انہیں پاک کرے گا ولا هم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے والا اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب, ہے, عذاب ہے دردناک وہ ان لفری قن اگر کو ختم ہو رہا ہے دو ایتے ہیں کوئی بات نہیں ہو جائے و ان نمن ہوں اور بے شک ان میں سے لفریقن البتہ ایک فریق ہے ایسے لوگ ہیں یلبونا جو مروڑتے ہیں یلبونا جو مروڑتے ہیں السینا کا اپنی زبانوں کو بالکتابی کتاب کے ساتھ کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں لتا سبو ہوں بین کتابی تاکہ تم اسے بھی کتاب میں سے سمجھو یعنی کتاب کے دوران ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کتاب میں سے نہیں ہوتی تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ باتیں بھی کتاب میں ہیں وَيَقُولُونَ یقول وہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے وہ ماں ہوامن ان اللہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں, نہیں. وَيَقُولُونَ یقول اونر الْكَذِبَار دیوار وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں وَهُمْ ہم اور وہ جانتے ہیں ماں لی سب تاکہ تم اس کو سمجھو ما کانا نا بشر نہیں ہے جائز کسی بشر کے لیے این اللہ کی کہ اللہ اس کو جب کتاب دے والحکمہ شکما اور شکم و اور نبوت اللہ اسے کتاب حکم اور نبوت دے سما یا پوراسی پھر وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کو نو لی میرے بندے بن جاؤ مندون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ اللہ اس کو کتاب حکم اور نبوت عطا کرے تو پھر وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ والا کن کون ربانی لیکن رب والے بنو یہ کہنا جائز ہے ویما کن تم تو اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے ما کن تم تجر اور اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے تو علی مون کتاب سکھایا کرتے تھے کن تم آ نا ماضی سمرادی کے معنی میں کر دیتا ہے پہلے مزارے کو اسی طرح کن تم تدرسون پڑھا کرتے تھے وَلَا امرکم انتظل ملائی الْمَلَائِكَةَ تونبی نہ اور بابا اور نہ وہ یہ حق رکھتا ہے کہ تم کو حکم دے کہ انتقال ملائی کا تونبی نہ کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو آیا امرکم بالکفری کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے بعد از ان تم اس کے بعد کہ تم مسلم ہو یعنی تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے نبی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا